فرما رہی کہ اگر ہمارے جلوس سے میلاد میں کوئی پتھرو کرے یا کوئی ہمارے جلوس کو خراب کرنے کی کوشش کرے تو ہم اس کا جواب اٹھا دیں یہ کیسے ہو سکتا ہے اس کو آپ یوں سمجھیں کہ آپ کی شادی ہو اور دھوم دھام سے بارات جا رہی ہو دو سو تین سو باراتی ہوں آپ دلہا بنے ہوئے ہوں اور دھوم سے چلیے میلاد شریف پڑھتے پڑتے آپ تو ماشاءاللہ مدنی ماحول سے وابستہ ہیں دھوم دھام سے آپ کی بارات مولوج پڑتی ہو جا رہی ہے اب دو چار اوباش قسم کے لڑکوں لڑکے بارات گزرے اور وہ آوازیں کسنے لگے آپ پسند کریں گے کہ سارے براتی کے اس سے الجھ پڑے اب ظاہر ہے آپ پسند نہیں کریں گے آپ ان سے الجھیں گے تو یہ زیادہ ہا ہیں گے نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ کا مزہ کرکرا آپ کی بارات کا مزہ کرکرا ہوگا تو اپنی بارات کو کوئی خراب نہیں کر تو یہ تو تو کیسی بارات <سؤال> <آل سؤال> کی ساری بارات اس وقت مرحبا یا مصطفیٰ کی دھوئے مچاتا ہوا جو مدنی جلوس گزر رہا ہے تو ظاہر ہے کہ مطلب اس پر اگر آپ کوئی چھیڑتا ہے آپ کو تو آپ وہ چاہتا ہی یہی نا کہ آپ چھیڑیں آج جب چھیڑیں گے وہ چھلیں گے کودیں گے تو یہ اب بندر مچیں گے آپ کا جلوس کتر بتر ہو جائے وہ چاہتا ہی یہی کتنے بتر آپ سمجیدہ رہیں اور اپنے راستے پر چلتے رہیں تو انشاءاللہ شاء آپ کا جلوس چلتا رہے گا و و صلی اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ تعالیٰ